الحمد للہ سید المرسلین اما بعد آج کا خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے والے خطیب کا نام ہے ڈاکٹر عبدالباری الباری حفظہ اللہ یہ پروفیسر ہیں اور ایک عرصے سے مصر نبی میں امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں تو آج کا موضوع اگر آپ میں سے کوئی بھائی پہلے بتا دے تو زیادہ بہتر ہوگا جی کون سے بھائی بتائیں گے کیا موضوع ہے جی نہیں آج توحید موضوع نہیں تھا آج موضوع تھا کہ اللہ کی حدود جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں جو اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں انہیں نافذ کیا جائے مثلا چور کی سزا ڈاکو کی سزا ذنا کرنے والے کی سزا تو اس طرح کی جو حدود اور سزائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہیے ان میں خی... اس میں خیر ہے یہ آج کا موضوع ہے اللہ کی ہمد و سنا بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلاط والسلام کے اوپر درود پڑنے کے بعد انہوں نے فرمایا اسلامی شریعت کی بنیاد حکمت اور لوگوں کی دنیاوی اور اخروی مسرت و منفات پہ ہے اسلامی شریعت کی بنیاد کس چیز پہ ہے حکمت پہ یعنی کہ ایسے اللہ نے آرڈر نہیں دے دیے جو آڈر دیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے کئی اللہ کے آرڈر ایسے ہیں جن کی حکمت اللہ نے بتا دی اور کئی آرڈر ایسے ہیں جن کی حکمت اللہ نے نہیں بتائی لیکن حکمت ہے اللہ نے جو بھی آرڈر دیا کسی وجہ سے دیا حکمت ہمیں معلوم ہو نہ ہو یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اللہ کا ہر آڈر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور ان میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے اللہ کے آرڈرز میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں یہ دیکھیں اسلامی شریعت کی بنیاد حکمت اور لوگوں کی دنیاوی اور اخروی مسلحت و منفات پہ ہے شریعت نے جو بھی آرڈر دی ہیں ان میں لوگوں کا فائدہ ہے یا دنیا میں یا آخر میں اور یا دونوں میں دنیا میں بھی آخت میں بھی اسلامی شریعت سراپا عدل و انصاف ہے اسلامی شریعت کیا سراپا عدل و انصاف ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی پوتے کا وراثت میں کتنا حصہ ہے کیوں جی کتنا حصہ ہے جی کوئی حصہ نہیں ہے کیوں کیونکہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے اپنے بیٹے موجود ہیں تو پوتے کے نمبر کہاں سے آئے اب لوگ کہتے ہیں لو جی یتیم پوتا ہے اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی کہ شاید اسلام نے پوتے کے ساتھ انصاف نہیں کیا یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے غلط سوچ ہے کفری کیا سوچ ہے ہمیں معلوم ہو نہ ہو اللہ نے جو کیا اس میں انصاف ہے اگر پوتا جو یتیم ہے اتنا ہی غریب ہے تو دادے نے اس کے لیے وسیعت کیوں نہیں کی فوت ہونے سے پہلے اسلام نے دادے کو حق دیا میت کو حق دیا ہے نا مسیحت کرنے کا ایک تہائی مال اس کے نام پہ کر دیتا اس لیے بہرحال اللہ نے جو کیا عدل و انصاف کے عین مطابق ہے میری اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ نے آپ سے ایک بیٹا لے لیا پھر دوسرا لے لیا پھر تیسرا لے لیا چوتھا لے لیا تو ذہن میں کبھی یہ سوچ نہ ہے کہ شاید میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جو ہوا ٹھیک ہوا امام صاحب کہتے ہیں شریعت ساری کی ساری رحمت ہے شریعت ساری کی ساری رحمت ہے شریعت آپ سے زکات کی شکل میں کچھ مال لیتی ہے وہ بھی زیادتی نہیں ہے وہ بھی رحمت ہے آپ کے اوپر بھی جن تک زکات پہنچے گی ان کے اوپر بھی شریعت ساری کی ساری مسئلہ تو منفات پہ قائم ہے یہ مکمل طور پہ مبنی بر حکمت شریعت ہے شریعت اللہ کے بندوں کے مابین اللہ کا عدل و انصاف ہے شریعت اللہ کی مخلوق کے مابین اللہ کی رحمت ہے شریعت اللہ کی زمین پہ اللہ کی طرف سے سایہ ہے شریعت اللہ کی وہ حکمت ہے جس سے اللہ کی ذات اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کی صداقت اور سچائی کا صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے جب آپ شریعت کے اوپر غور کرتے ہیں نا پتا چلتا ہے کہ واقعی اللہ ہے واقعی نبی علیہ السلام سچے ہیں آپ واقعی نبی ہیں تو شریعت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالی کی ذات کا بھی اور نبی علیہ السلاۃ اسلام کی صداقت اور سچائی کا بھی شریعت لوگوں کے لیے ذریعہ نجات ہے شریعت اس جہاں کے قائم رہنے کا باعث ہے اگر شریعت پہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو لوگ ختم ہو جائیں گے شریعت موجود ہے یہ جہاں آباد ہے انسانی زندگی میں بہتری تب ہی ممکن ہوگی جب کوئی ایسا نظام ہو جس کی طرف بے ضرورت رجوع کیا جا سکے اگر کوئی نظام نہ ہو کوئی سسٹم نہ ہو کوئی شریعت نہ ہو کیا لوگ زندہ رہ سکیں گے کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے انسانی زندگی میں بہتری تبھی ممکن ہوگی جب کوئی ایسا نظام ہو جس کی طرف لوگ بھی وقت ازرت رجوع کر سکیں کوئی ایسی شریعت ہو جو زندگی کے تمام امور کو کنٹرول کر سکے یہ امام صاحب فرما رہے ہیں امام صاحب نے خطبہ میں مزید کہا شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے امت جگڑالو قسم کے لوگوں سے بات چیت کرنے سے بے نیاز ہو جاتی ہے اگر آپ شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شریعت کو کریں مذاکرات کرنا پڑتے ہیں جب غلطی آپ کی طرف سے ہوتی ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن اگر آپ شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے رائے ہدایت سے روکنے والے اور گمراہی میں دور نکل جانے والے مخالفین سے اثر انداز ہونے سے امت مضبوط محفوظ ہو جاتی ہے اگر شریعت پہ عمل کیا جائے کیونکہ مسلمان اپنے مذہب پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پھر اسی پہ کیم و دہم رہتا ہے کس پہ اپنی شریعت پہ اپنے مذہب پہ اللہ طرح فرماتے ہیں لکول امت اللہ سکن سکو ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نبی علیہ السلام کی امت عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن عبادات میں فرق ہیں اللہ نے موسا علیہ السلام کی قوم کو عبادت کے طریقے اور دیے اور ہمیں اور دیے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک قوم کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق لوگ عبادت کر رہے ہیں فلاحی اللہ کفیل عمری لہذا ان لوگوں کو آپ سے عبادت کے ان طریقوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کن کو یہ نصارہ کو یہ کہتے ہیں لو جی تمہاری نماز اور ہے تمہارے روزے اور طرح کے ہیں تو ان کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے کی شریعت اور تھی اس زمانے کی شریعت اور ہے آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں بلا شبہ آپ ہی رہ راست پہ ہیں کون علی سات اسلام و ان جاد کا اگر یہ لوگ پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں فقل تو آپ کہہ دیں اللہ تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے يوم فيما كنتم فيه اللہ یوم فی ما کم تم فی تخت اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافی امور میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ مفید امور حاصل کیے جائیں مضر اور نقصان دہ چیزوں کو نکالا کر دیا جائے شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ مفید چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں عبادت جو ہے یہ مفید شاع ہے کھانے کی حلال چیزیں مفید شاہ ہیں آپ لیں لے کر آئیں رزق کے حلال اچھی چیز ہے آپ کما کر لائیں نیک بیوی بی اچھی چیز ہے آپ نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کر آئیں اولاد لینے کے لیے شادی کرنی چاہیے تو یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ مفید امور حاصل کیے جائیں مضر اور نقصان دہ چیزوں کو نکارا کر دیا جائے ہاں جی شراب حرام ہے کیوں کیوں نقصان دہ ہے زنا حرام ہے کیوں اس میں نقصان ہے ایک تو جو اس عورت کا خامد ہے اس کے حقوق متأثر ہوتے ہیں دوسرا پتہ نہیں چلے گا کس کی اولاد ہے اس مرد کی ہے کہ اس مرد کی ہے اور سو نقصان ہے جوئے کے نقصانات ہیں سود کے نقصانات ہیں تو نقصان دے چیزوں سے اسلام روکتا ہے تو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے دو ہو گئے تیسرے نمبر پہ عدل و انصاف اور امن و سلامتی کی بنیاد پہ زمین کی آبادکاری کاری ہو یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے معاصرے کے وجود کی حفاظت کی جائے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اسلام معاشرے کے وجود کی حفاظت کرتا ہے عقیدے کی حفاظت کی جائے دین کی حفاظت بھی کی جائے آج کل ہر طرف شور ہے اور یہ درست ہے کہ قتل و غالت منع ہے دہشت گردی منع ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ساتھ دین کی بات کوئی نہیں کرتا کہ دین کی بھی حفاظت کی جائے دین کے بارے میں جو مرضی کیا جائے کوئی کسی کو گرفتار کرنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کو مارے قتل کرے تو آج کر اس بارے میں کافی حساسیت ہے اور یہ ہونی چاہیے واقعی دہشت گردوں کو پکڑیں لیکن جو دین کے مخالف ہیں دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بھی کنٹرول میں لیا جائے اور ان کو بھی سزائیں دی جائیں اسلامی شریعت میں آسانی کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ شریعت کے تمام احکامات شریعت کی حدود شریعت کی تعلیمات دوسروں کو نفع پہنچانے کی خوبی سے آراستوں پہ راستہ ہے شریعت جگہ بجگہ آپ سے کہتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں دوسروں کا فائدہ کریں دوسروں کے ساتھ احسان کریں کیونکہ یہ احسان پہ مبنی شریعت ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف کی حدیث ہے یقیناً اللہ نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے ہر ایک کے ساتھ آپ نیکی کریں کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اللہ نے فرمایا وہ آسین ان اللہ حب المحسن ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یا امرو بلادری کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل و انصاف کرنے کا اور نیکی کرنے کا یہ عظیم شریعت حکیم و خبیر اللہ کی جانب سے بہترین امت کے لیے نازل ہوئی ہے یہ شریعت کس کی طرف سے نازل ہوئی کس کے لیے بہترین امت کے لیے شریعت کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمارے حالات ٹھیک فرمائے کئی لوگ سمجھتے ہیں جی شریعت کے اوپر عمل کرنے سے ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں شریعت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے حالات ٹھیک فرمائے ہمارے معاملات درست ہوئے شریعت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خوف کے بعد امن دیا بے حساب زمینی خزانے دیے ہمیں وافر پانی دیا اللہ نے فرمایا اولم یو انا جا ہر من آمین وہی من حقف یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو پر امن بنایا حرم کو ہم نے کیا بنایا پر امن بنایا کس حرم کی بات ہو رہی ہے مکہ والے حرم کی حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن مست حرام میں حرم میں ایسے جرائم نہیں ہوتے تو یہ کس کی وجہ سے شریعت کی وجہ سے نفاذ شریعت اور نفاذ حدود نے ملک میں امن و امان اور لوگوں میں اطمینان و سکون برقرار رکھا ہوا ہے اس ملک میں امن و امان کیوں ہے اطمینان و سکون کیوں ہے ٹینشنیں کیوں نہیں ہے افراتفری کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہے حدود کا نفاذ ہے جبکہ پڑوسی ممالک میں جنگوں اور قتل و غالت کی وجہ سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ اللہ تعالی کا ہی فضل و احسان ہے ہم زہری اور باتنی ہر انداز سے اسی کی حمد و شناب بجا لاتے ہیں یہ امن و سکون امن و امان اطمینان و سکون یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی شریعت کی وجہ سے ہے شریعت الہی کے نفاذ سے عمدہ زندگی میسر آتی ہے عمدہ زندگی کب میسر آتی ہے شریت الہی کے نفاذ سے اس سے مثبت سرگرمیاں پھلتی پھولتی ہیں خوشحالی عام ہوتی ہے اور ملک میں حکومت کے غلبہ اور قوت کا راج ہوتا ہے شریعت ہی قومی وسائل کو غلط لوگوں کے کھلوار سے محفوظ رکھتی ہے نفاذ حدود شریعت کی سربلندی امت کے غلبے اور قوت کا باعث ہے شریعت کی حدود نافت کی جائیں تو امت سربلند ہوتی ہے امت کو غلبہ ملتا ہے امت کو قوت ملتی ہے یہ بات کسی کے ذہن سے اوجل نہیں رہنی چاہیے کہ شریعت کی حکمرانی اور احکام شریعت کے نفاذ سے پوری امت افرا تفری ہلاکت اور معاشرتی بگاڑ سے محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ان بیوقوفوں اور فسادی لوگوں کو پکڑ لیا جائے جو پٹری سے اتر جاتے ہیں اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن ممالک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہے لوگ لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگواتے ہیں اور کئی دفعہ بار سکوٹی گارڈ بھی کھڑا کرتے ہیں ہر بینک کے باہر ہر خاص دکان کے باہر جگہ بے جگہ اور پھر بھی افراتفری ہے بے سکونی ہے اور جہاں شریعت کا نفاذ ہے وہاں سکوٹی کے لیے اتنا بندوبست نہیں کرنا پڑتا پھر بھی امن و امان ہے آپ علیہ سات وسلام نے پورے معاشرے کو سمندر میں چلتی ایک کشتی سے تشبیح دی ہے آپ نے پورے معاشرے کو کس سے تشبیح دی ہے سمندر میں چلتی کشتی سے اگر چاہتے ہیں کہ کشتی سلامت رہے اور امن کے ساحل پہ بخیر و افیت لنگر انداز ہو جائے تو فسادی لوگوں کو اور کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو پکڑنا ہوگا روکنا ہوگا آپ کی کشتی ہے اس میں آپ بھی ہیں اور کشتی میں کئی پورشن ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے لیکن اوپر والے جو ہیں وہ ان سے تنگ ہو رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کیوں ہمیں اوپر آ کے تنگ کرتے ہو اب نیچے والوں کو غصہ آیا ان میں سے ایک آدمی نے کل ہارا پکڑا اس نے کہا میں نیچے سے سرا کر لیتا ہوں پانی ادھر سے ہی آ جائے گا اوپر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اگر اوپر والے کہیں ہمیں کیا لگے نیچے والا حصہ ان کا سوراخ کرتا کرنا ہے تو کر لیں ہمیں کیا لگے تو کیا ہوگا پانی داخل ہوگا نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور اگر اوپر والے کہیں نہیں ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ سوراخ ہو گیا تو تم بھی ڈوب جاؤ گے ہم بھی ڈوب جائیں گے تو سب محفوظ رہیں گے نبی علیہ السلام کی کتنی عظیم مثال ہے کہ جو برائیاں کرتے ہیں جرائم کرتے ہیں شراب پیتے ہیں زناکاری کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں سود لیتے ہیں اگر آپ انہیں گناوں سے روکتے رہیں گے تو وہ بھی محفوظ رہیں گے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے اپنے گھر میں بدکاری کر رہا ہے تو اس کے اثرات سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے اس کے اثرات آپ کے گھر میں پہنچیں گے ابھی چند دن پہلے شاید آپ نے خبر پڑھی ہو سنی ہو کسی یورپی ملک کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہاں پہ یہ نئے سال کی پہلی رات منائی گئی اور ایک جگہ پہ بہت سے لوگ جمع تھے کئی عورتیں بھی تھی جوان عورتیں اچانک کیا ہوا کہ مردوں نے ان عورتوں کو پکڑا پیسے بھی چھین لیے اس سے بھی لوٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں خبریں آ رہی ہیں اب رو رہی ہیں کیونکہ ان مردوں نے شراب پی ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ برائیوں سے اگر آپ روکیں گے تو سب محفوظ رہیں گے نہیں روکیں گے سب ڈوبیں گے شریعت جرم کا علاج شریعت جرم کا علاج جرم رونما ہونے سے پہلے کرتی ہے کیسے جرم رونما ہونے سے پہلے کیسے علاج کرتی حکمت کے ساتھ واض و نصیحت کے ساتھ پیاروں محبت کے ساتھ ترغیب دے کر کہ بھائی اچھے کام کرو گنا چھوڑ دو اللہ خوش ہوگا اللہ رادی ہوگا جنت ملے گی نہیں چھوڑو گے سزا ملے گی قبر میں عذاب ہوگا اور یہاں پہ دنیا میں بھی حکومت سزا دے گی تو اس طرح کر کے شریعت علاج کرتی ہے جرم کا جرم ہونے سے پہلے دینی احساس پیدا کرتی ہے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتی ہے اس دین کی عظمت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ شری حدود منصفانہ ہیں ان میں ظلم یہ سن لیں کئی لوگ کیا سمتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کے اوپر کیا ہوگا ظلم ہوگا بےچارا ایک ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے معروم ہو جائے گا کیسے پیشاب کرے گا کیسے سنجا کرے گا کیسے کھانا کھائے گا کیسے کمائے گا اس مجرم کے بارے میں روتے رہتے ہیں اور جن لوگوں کی وہ چوریاں کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوگ اس سے تنگ آ کے لوہے کے موٹے موٹے دروازے لا رہے ہیں اور لوگوں کو چوکیدار گھر کے باہر رکھنا پڑتے ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہے چور کی فکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دین کی عظمت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ شریح حدود منصفانہ ہے شریعت نے جس جرم کی جو سزا مقرر کی ہے وہ عدل انصاف کے, کے این مطابق ہے شریعت نے جہاں نرمی کی ضرورت جس جگہ پہ سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی اپنائی شریعت نرمی کے ساتھ جرم تر کرنے کی دعوت دیتی ہے جب یہ انداز مؤثر نہ ہو اور مجرم حد سے تجاوز کر جائے ظلم و زیادتی سرکشی پہ اتر آئے تو پھر شریعت اس سے آنی ہاتھوں سے نمرتی ہے اس سے وہ شروع کرتی ہے جو اسے جرم ترک کرنے پہ مجبور کر دے اور اسے جرم کی سنگینی کا احساس دلا دے یہی وجہ ہے امام صاحب فرما رہے ہیں خطیب صاحب یہی وجہ ہے کہ دہشت گردوں اور زمین پہ فساد بپا کرنے والوں کی سزا شدید ترین اور بدترین ہے وہ کیا سزا ہے اللہ فرماتی ہیں رسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او يصلبوا او تقطع ایديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض کہ جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا صرف یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے مخالف جانم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے ایک آدمی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو باقی سارے پورا امن ہو جائیں گے کیا صدا ہے کہ یا انہیں قتل کیا جائے یا سولی پہ جا دیا جائے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائیں کیا مطلب دایا ہاتھ تو بایاں پاؤں اور اگر بایاں پاؤں تو دایا ہاتھ میرے بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ تھک جائیں گے آپ بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ بھی سن سکیں گے بیٹھ جائیں لوگ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر سزا میں سختی کا پہلو لازمی ہوتا ہے وہ سزا کیا ہے جس میں سختی نہ ہو شریعت قوت اور شریعت عقل اور قوت فیصلہ کا تقاضا ہے سنیے ذرا شریعت عقل اور قوت فیصلہ کا تقاضا ہے کہ ایسے خراب آزاد کو جسم سے کاٹ کر جدا کر دیا جائے جو فتنہ پرور ہوں جو ہے جان کی حرکتوں سے شرنگیزی ہو امن و امان خطرے میں پڑ جائے اور جن کی بقا لوگوں کو نقصان پہنچانے اور معاشرے میں فساد پھیلانے کا باعث بنے ایسے لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے سزاؤں کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کرنے والے حقیقت میں مجرم سے اظہار ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن پورے معاشرے کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اسلامی سزاؤں کے بارے میں کہتے ہیں وحشیانہ ہیں ان کے بارے میں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مجرم سے ہمدردی ہے باقی پبلک سے ہمدردی نہیں ہے مجرم کتنے لوگ ہوں گے ایک لاکھ اور باقی جو پندرہ کروڑ ہیں سولہ کروڑ ہیں اٹھارہ کروڑ ہیں ان سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے سزاؤں کے بارے میں شک کو شبہات پیدا کرنے والے مجرم پہ شفقت تو کرتے ہیں لیکن جرم سے متأثر شخص سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سزا کو دیکھتے ہیں لیکن جرم کی سنگینی سے لولا لنگڑا ہو جائے گا لیکن جتنا بڑا جرم اس نے کیا اس کی طرف نہیں دیکھتے اس سے پوچھو جس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے ان سزاؤں سے اللہ کے انصاف اور اس کی حکمت کا پتا چلتا ہے کیونکہ یہ سزائیں مفاد عامہ کے حصول اور امن و امان کے برقرار رہنے کی زامن ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلقساس والم فلقساس حیا تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے کساس کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ قاتل کو قتل کیا جائے جس نے کسی کا قتل کیا آپ اس کو قتل کریں بدلے میں اس کو کیا کہتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ ساس میں زندگی ہے کیسے بھائی کاتل تو ابھی مرنے والا ہے آپ اس کو اس کے اوپر تلوار چلانے والے ہیں تو زندگی کیسے وہ تو مرنے والا ہے تو اسی کی وضاحت کرتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ کساس نافذ کرنے میں زندگی ہے اور یہ مکمل زندگی ہے شامل ترین زندگی ہے کہ ساس میں نفس کی زندگی ہے کہ خون محفوظ رہتا ہے جب آپ ایک کاتل کو قتل کریں گے باقی سب لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی ساس میں مال کی زندگی ہے کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ممکن نہیں رہے گا کہ ساس میں عزت و آبرو کی زندگی ہے کہ کسی کی عزت سے کھیلنا ممکن نہیں رہے گا حدود شریعت ربانی ہیں ان سے ہر شخص کی انفرادی خوشیوں کو تحفظ ملتا ہے آپ خوش ہیں بچوں کے ساتھ بیگم کے ساتھ کسی سے خطرہ نہیں ہے کہ چور سے خطرہ نہیں ہے ڈاکو سے خطرہ نہیں ہے کاتل سے خطرہ نہیں ہے تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہے شریعت میں معاشرے میں ام امان قائم ہوتا ہے لہذا منج پہ چلنے والوں کو حدود اللہ کی وجہ سے مستحکم اور پرسکون زندگی ملتی ہے حدود معاشرے کو تیش مزاج لوگوں اور گٹیاں ساچوں سے محفوظ رکھتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا, مجھے مجھ میں بڑا غصہ ہے میں کیا کروں قتل کر بیٹھا جی ہے تو ایسے لوگوں کا علاج کون کرتی ہیں اللہ کی حدود کہ تم چلے جاؤ باقی لوگوں کو زندہ رہنے دو بجائے اس کے کہ تم رہو لوگ قتل ہوتے رہے تم سے تم کہتے ہو جی میرا مزاج بڑا اس میں غصہ ہے تو شریعت اس کا علاج کرتی حدود اس کا علاج کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم زندہ رہو آج اس کو قتل کیا پرسوں کو جب بھی قتل کرو کہو جی میں کیا کروں مجھ میں غصہ بڑا ہے تو حدود موجود ہیں کہ تجھے ختم کر دیجیے باقی لوگ محفوظ رہنے چاہیے تو حدود جو ہیں معاشرے کو تیس مزاج لوگوں اور گٹھیا ساتھوں سے محفوظ رکھتی ہیں نا پرور لوگوں کی دسیسہ کاریوں کے راستے بند کر دیتی ہیں اور انتہا پسند فکر کو زمین دوز کر دیتی ہیں انعراف کو سرات مستقیم پہ لگا دیتی ہیں انحراف کے خطرات اور نقصانات میں خاطر خواہ کمی کا باعث بنتی ہیں کون حدود حدود کو شریعت کا حصہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ دل کی بڑا آسن کا نکالی جائے اور انتقام لیا جائے مجرموں کو ازیت دی جائے یہ مقاصد نہیں ہے بلکہ حدود کے مقاصد اور اہداف بہت عظیم ہیں ان میں سے عظیم ترین ہدف یہ ہے کہ معاشرے کے بڑے بڑے مفادات کا تحفظ کیا جائے بڑے بڑے مفادات کیا ہیں یاد رکھیں میرے بھائی وہ پانچ ہیں گل نہیں بڑے بڑے پانچ جو مفادات ہیں جن کا قرآن و حدیث ثبوت ملتا ہے وہ پانچ ہیں نمبر ایک دین محفوظ رہنا چاہیے عقیدہ نمبر دو جان محفوظ رہنی چاہیے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے نمبر تین عقل محفوظ رہنی چاہیے کسی کو غلط باتیں بتانا یہ درست نہیں ہے مال محفوظ رہنا چاہیے ڈاکہ ڈالنے کی چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے نمبر پانچ عزت و آبرو محفوظ رہنی چاہیے اسلام ان پانچ چیزوں کا سختی سے تحفظ کرتا ہے کون کون سی چیزیں نمبر ایک دین نمبر دو جان نمبر تین عقل نمبر چار مال نمبر پانچ عزت و آبرو حدود جرائم کی جانب مائل لوگوں کے لیے رحمت ہیں حدود جرائم کی جانب مائل لوگوں کے لیے رحمت ہے جرم کے بارے میں سوچ رہا ہے جرم کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن پھر سوچا کہ میرا تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے تو یہ یہ حدود اس کے لیے رحمت ہوئیں کہ نہ ہوئی حدود جو ہیں جرائم کی جانب مائل لوگوں کے لیے رحمت ہیں کیونکہ یہ جرائم کے ارتقاب سے روکتی ہیں سزا کو دیکھ کر مجرم اپنے ارادے تبدیل کر لیتے ہیں حدود کی وجہ سے عام لوگوں کو مجرموں کی تقریر سے دور رہنے کا سبق ملتا ہے بلکہ مائیں بچے سے کہتی ہیں اس کے ساتھ نہ پھرنا ورنہ غلط کام کرو گے کل کو سزا ملے گی پھر مائیں بھی سمجھاتی ہیں بچوں کو انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ بھی مجرم پہ نافذ کردہ سزا کی لپیٹ میں نہ آ جائیں یہ مجرموں کے ساتھ رحم تو شفقت ہے کہ ان پہ اللہ کی حدود نافذ کی جائیں تاکہ امت پر سکون رہے امت کے حالات ٹھیک رہیں ترقی کا پہیا رواں دواں رہے اور فسادی اور شرنگیز عناصر کو معلوم ہو جائے کہ ان کا بھی یہی انجام ہوگا جن لوگوں کو مجرم کے جرم سے تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں انہیں حدود کے نفاظ سے دلی سکون ملتا ہے جن کا باپ قتل ہوتا ہے ان کو سکون تب ملتا ہے جب قاتل جب اس کے اوپر تلوار چلتی ہے نیز جرائم سے متاثر ہونے والے لوگوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے حدود کے نفاذ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نادل ہوتی ہیں خیر و بلائی حاصل ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ولو آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ کہ اگر بسوں والے شہروں والے ایمان لے آئیں تکوا اختیار کریں تو ہم ان پہ آسمانوں زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے لیکن انہوں نے ہماری شریعت کو جٹلایا تو ہم نے بھی ان کی کارسانیوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا چنانچے یہ ساری تمید باندھنے کے بعد اب امام صاحب خطیب صاحب کہتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر ایک عبرتناک فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے اور حد کے طور پہ شریح حکم کو نافذ کیا گیا سعودیہ میں آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو سینتالیس لوگوں کو چند دن پہلے قتل کیا گیا یہ شریح عدالت کا گمراہ ٹولے کے بارے میں فیصلہ تھا یہ سارے لوگ تکفیری تھے مسلمانوں کو کافر کہنے والے یہ دہشت گرد تھے معصوم جانوں کے قاتل تھے دوسرے لوگوں کو اقدام قتل پہ ترغیب دینے والے تھے زمین پہ فساد بپا کرنے والے تھے قومی ابلاغ کو نقصان پہنچانے والے تھے اور یہ چاند کے لوگ تھے جو وطن کے مخلص فرزندوں کی نمائندگی نہیں کرتے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی شخص کو متفقہ طور پہ اپنا سربراہ تسلیم کر لو کسی کو اپنا حکمران بنا لو خلیفہ بنا لو بادشاہ بنا لو اور ایسے میں کوئی آ کر تمہاری متفقہ رائے کو مخدوش کرنا چاہے یا تم سے الگ ہو کر اتحاد کو پارا پرا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو یہ ہے اسلامی شریعت کہ جب ایک آدمی حکمران بن گیا اب ہو سکتا ہے وہ گناہ بھی کرے گا اسے غلطیاں بھی ہوں گی, ظلم بھی کئی لوگوں پہ کرے گا لیکن اس کا ظلم ہلکا ہوگا اور اگر نئے آنے والے کو ایک اور آ جی میں حکومت کرنا چاہوں گا میرا ساتھ دو تو پھر کیا ہوگا پھر دو فوجیں لڑیں گی پھر تباہی بربادی زیادہ ہوگی اس لیے شریعت میں اسلامی شریعت میں کیا ہے جو حکمران بن گیا ہے جیسے بھی بن گیا ہے اب اسے بطور حکمران مان لو اس کی اطاعت کرو جو غلط آرڈر دے وہ نہ مانو باقی اس کے آرڈر مانتے چلے جاؤ اور اس دوران اگر کوئی نیا آدمی آ جائے نہیں جی یہ بڑا ظلم کر رہا ہے اس نے یہ گنا کیا ہے اس لیے ہم نئی حکومت قائم کریں گے اس کو ہٹا دیتے ہیں بغاوت کرتے ہیں تختہ اڑ دیتے ہیں تو نبی اسلام فرماتے ہیں ایسے آدمی کو قتل کر دو یہ جی عدیز کہاں پہ آئی ہے موسم شریف میں کہاں آئی ہے حوالہ دے رہا ہوں کہ حوالے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ہمارے اردو دان طبقوں کو ایسی عدیث سنائی نہیں جاتی ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے جمہوریت جمہوریت ہم آدمی کا علم ہی نہیں ہے کہ جو حکمران بن گیا ہے اس کی آپ اطاعت کریں اس کی اچھی باتیں مانیں غلط باتوں کو نہ مانیں لیکن یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے میدان میں آ دیں پسٹل لے کے میدان میں آ دیں و غلط ہو نہیں آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ ان قریب بڑے فطرے ہوں گے چنانچہ جو شخص پوری امت کے کسی ایک فرد کو اپنا سربراہ مانتے وقت پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو چاہے کوئی بھی ہو یہ نیا آدمی چاہے پہلے سے موجود آدمی سے زیادہ نیک ہو زیادہ عالم دین ہو زیادہ ولی ہو متقی ہو پرہیزگار ہو اس کا ساتھ نہیں دینا کیونکہ اس کا ساتھ دیں گے ملک دو حصوں میں تقسیم ہوگا قتل و غالت ہوگی اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کئی ممالک کا کیا حال ہے کئی ممالک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے لڑتے ہی رہتے ہیں لڑتے ہی رہتے ہیں اسی وجہ سے کہ جو حکومت آئی ہے اس کو مانتے نہیں ہیں جو آگے اسے مان لے اس میں غلطیاں ہوں گی غلطیوں میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق دے اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناوں کی, کی بخش چاہتا ہوں آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخش مانگیں وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ پہلا خطبہ تھا دوسرا خطبہ امام صاحب نے ایک دفعہ پھر اللہ کی ہم دو بیان کی نبی علیہ السلام کے اوپر دوشی پڑا اور پھر انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت میں ڈوبی ہوئی ایک حکومت عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے اور جن لوگوں کے اوپر شرح حدود نافت کی گئی ہیں ان کے بارے میں بوکھلاڈ کا شکار ہو کر رد عمل زہر کر رہی ہے یہ حکومت فتنہ پرداز حکومت ہے وہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور استحکام کو مٹانا چاہتی ہے حقیقت میں یہی ملک دہشت گردی کی بنیاد ہے دہشت گردی کی جڑ ہے سادہ لو لوگوں کو جھوٹے دعووں سے اپنا اسیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے نعرے دے رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے مزید دسیسہ کاریوں کے لیے کمزور نظریات کے حمل لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پورا عالم اسلام ان کی فتنہ پرور تخریبی کاروائیوں سے واقف ہے ان کی فرقہ فرق واریت کو چنگاری دکھانے سے بخوبی آگاہ ہے تمام مسلمان ان کی حرکتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پہ متحد ہیں اور ایک ہیں ہم پولیس اور فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گرد اور فسادی لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر محنت کی ان کی تمام منصوبہ بندیوں کو غارت کیا اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلمان ممالک کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انہیں ہر قسم کے شروع سے بچائے جن لوگوں پر حد نافذ کر دی گئی ہے جن سے لے لیا گیا ہے ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے جائز نہیں ہے یہ بھی سننے ساتھ کہ جن, کے اوپر جن کو سزا مل گئی قتل کر دیا گیا حد نافذ ہو گئی ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ اسلام نے رجم کی جانے والی ایک خاتون کو برا بلا کہنے پہ جناب خالد ابن ولید کو ڈانٹ پلائی تھی آپ کے زمانے میں ایک بدکار عورت کو سنگسار کیا گیا جب پتھر مار رہے تھے تو اس سے خون نکلنے لگا خون کے چند کترے جناب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑے تو انہوں نے اس عورت کو برا بلا کہا تو نبی علی علیہ السلام نے کس کو ڈانٹا خالد ابن ولید کو کہ وہ تو گناوں سے پاک ہو گئی ہے سزا ملنے سے مجرم کا گناہ اسی طرح معاف ہو جاتا ہے جسنا توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو مشرک نہ ہو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراؤ گے چوری اور زنا نہیں کرو گے اولاد کو قتل نہیں کرو گے کسی پہ بہتان بازی نہیں کرو گے نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے نیکی کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے کس کی نافرمانی حکومت کی حکمران کی حکمران جب اچھا آرڈر دے تو آپ مانیں گے اس بیت کی پاسداری کرنے والے کا ادر اللہ کے ذمہ ہے جو اس بیت کی پاسداری کرے گا اس کے اوپر ثابت قدم رہے گا اسے ادر کہاں سے ملے گا اللہ سے حکومت سے نہیں اللہ سے اور اگر کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے پھر اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ سزا اس کے لیے کفارا ہوگی اور اگر کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا تاہم اللہ نے اس کی پردا پوشی فرمائی تو اب اس کا کیا ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو سزا دے اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ گفتگو سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اچھی اچھی مجلسوں میں قرآن کی مجلسوں میں ترجمہ اور تفسیر کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین کو پرعمل عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ سعودی عرب کو اور تمام مسلمان ممالک کو فتنوں سے محفوظ رکھے شرک و بداعت سے محفوظ رکھے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ تبارک و تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی حدود کو نافذ کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی چار دیواری پہ دین نافذ کرنے کی توفیق نیا فرمائے یہ دعا بہت ضروری ہے کہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں حکمرانوں کے اوپر غصہ نکال کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے یہ وہ نہیں کرتے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے اوپر شریعت کس نے نافذ کرنی ہے بچوں کے اوپر کس نے کرنی ہے وہاں تو تمہاری حکومت ہے تم حکمران ہو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی چار دیواری پہ شریعت نافذ کرنے کی توفیق فرمائے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے جو مریض ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اولاد کی نعمت دے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مصیبتوں سے نکالے جو مختلف مالک میں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے اوپر قرضہ ہے اللہ انہیں قرضے سے نجات دے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال دے واخا وانا الحمد اللہ رب الحمد